ونسلی على بعد من بسم و اور ہم سے مدد چاہیں سورہ فاتحہ میں جو مضمون بیان ہو رہے ہیں اب تک جو ہے مضمون جو بیان ہوا وہ فن دیبار اطارہ سے متعلق تھا اور اس کے بعد عبادت کا مضمون بیان ہوا اور اب یہ تیسرے نمبر پر یہاں جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ ہے مدد سے متعلق اور ان تینوں مضمونوں میں بڑا گہرا رق پایا جا رہا ہے اور وہ رقط اس طرح سے ہے کہ دیکھیے وہ از کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہیں اس سے پہلے ایا گنا ارو جس میں فرمایا گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کریں تو اب عبادت کا جب ذکر ہو گیا تو اس کے بعد یہاں دعا کا بھی ذکر ہو رہا ہے جو ہے یہ دعا بھی ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہیں تو وقت یہ ہوا کہ عبادت کا وسیلہ بارگاہ خداوندی میں پیش کر کر پھر جو ہے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ جب مسائل و آرام آ جاتے ہیں اور کوئی مشکل مرحلہ پیش آ جاتا ہے تو پھر صدہ و خیرات کی جاتی ہے نمازیں پڑھی جاتی ہیں نوافل ادا کیے جاتے ہیں اور اسی طرح سے نیک کام کیے جاتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات و خیرات اور اسی طرح جو ہے نیک کام جو کیے جاتے ہیں ان کے وسیلے سے وہ دعا قبول فرما فرمائے ہے اور جہاں تک وسیلے کا تعلق ہے تو اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں وسیلے کا حکم دیا ہے وقت وہ علیہ الوسیلہ اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرویا کے یہاں پر عبادت جو دعا کے لیے ایک بہت بڑا وسیلہ ہوا کرتی ہے جب اس عبادت کا ذکر ہو گیا تو اب جو ہے میں دعا کا جو ہے گویا کے ذکر ہو رہا ہے کہ یاد لا ہم جو عبادت کرتے ہیں اسی عبادت کے سبق اور وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے تیری ہی جو ہے مدد چاہتے ہیں اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت کی ادائیگی کی بہت سی شرطیں ہیں ظاہری جب تک وہ ظاہری شرطیں پوری نہیں کی جائیں گی تو وہ عبادت ادائی نہیں ہوگی تو عبادت کی کچھ تو وہ شرطیں ہیں جو ظاہر سے متعلق ہیں اور عبادت کی کچھ شرطیں ایسی ہیں کہ جو باطم سے تعلق رکھتی ہیں اور جب تک وہ باطنی شرائط پوری نہ ہو تو وہ عبادت بارگاہ خداوندی میں مقبول نہیں ہوتی مثلا مثلاً آپ نماز کو دیکھیے کہ اس کی کچھ شرائطیں ظاہرہ ہیں اور وہ شرائط ظاہرہ یہ ہے مثلاً وضو کرنا اور یعنی طہارت حاصل کرنا یہ نماز کے لیے شرط ظاہری ہے جب تک وضو نہیں ہوگا طہارت جو ہے وہ نہیں حاصل کی جائے گی عبادت ادا ہوگی نہیں نماز ادا ہوگی ہی نہیں اور نماز کی باقی شرط کیا ہے خصو اور خزو دل کا ذیا کاری سے پاک ہونا دل میں جو ہے نام المود کا کوئی جو خیال تک جو ہے وہ نہ ہونا تو یہ باغی شرطیں ہیں. ظاہر ہے کہ جب تک جو ہے خوش و خوضو نہیں ہوگا ریاکاری جو ہے وہ بالکل نہیں قریب آنے دی جائے گی اور خوشو اور خوص اور خلوص اور لاہیت جب تک نہیں ہوگی دل جو ہے وہ ریاکاری کاری سے خالی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ ایسی نماز جو ہے کہ جس میں جو ہے وہ ریا ہو نام و نمود ہو خوشی اور خضور نہ ہو اور دل جو ہے وہ ریا سے خالی نہ ہو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بار گائے خدا بندی میں ایسی نماز یا ایسی عبادت کہ جس میں ریا آ جائے وہ مقبول نہیں ہو سکتی تو اب جہاں جو ہے کویا کہ یہ جب عبادت کا ذکر ہوا تو گویا کہ یہاں یہ بیان ہوا اور ہم نے بارگاہ خدا اندی میں یہ عرض کی کہاں تک جو ہے اس عبادت کی شرائط ظاہرہ کا تعلق تھا تو وہ تو ہم نے ادا کر لی اور یہاں یہ بھی یاد رکھے کہ جو شرائط ظاہریہ ہیں ظاہری شرطیں ہیں وہ تو بندے کے قبضے میں بندہ ان کو ادا کر سکتا ہے مثلا وزو ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے تو ہم وضو کر لیتے ہیں لیکن جہاں تک باطمی شرط کا تعلق ہے تو یہ باطمی شرط ایسی ہے کہ جو بندے کے قبضے میں نہیں ہے جب تک اللہ کی توپی اور اس کی مدد شامل حال نہ ہو اس وقت تک ہم اپنے دل میں خوشبو اور خزو نہیں پیدا کر سکتے دل جو ہے وہ ریاض آئی سے خالی نہیں ہو سکتا تو گویا کہ ہم و یاد ہے جب ہم کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا اللہ جہاں تک شرائط جاہرہ کا تعلق تھا تو وہ تو ہم نے ادا کر کے تیری جو ہے عبادت کی ہے اور عبادت کر رہے ہیں اور جہاں تک شرط باطنی کا تعلق ہے تو اس میں ہم تیری مدد چاہتے ہیں کہ تیری مدد شامل حال ہو گئی تو پھر ہمیں شرط کے ادا کرنے میں بھی کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی شرط بھی ادا ہو جائے گی اور اس طرح سے یہ ہماری عبادت جو ہے تیری بارگاہ با میں مقبول ہو سکتی ہے تو اس لیے ہم ارض کر رہے ہیں کہ وہ کریم کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور یعنی بندہ یہاں پر یہ جی بھی عرض کر رہا ہے کہ یا اللہ عبادت تو میں نے شروع کر دی نماز تو میں نے شروع کر دی لیکن اس نماز کو مکمل کرنا یعنی اس کو انجام تک پہنچانا یہ تیری مدد کے بجائے نہیں ہو سکتا ہے تو اس لیے ہم تیری مدد چاہ رہے ہیں کہ یہ عبادت جو ہم نے شروع کی ہے اور عبادت کرنا عبادت جو ہے وہ عبادت کی اطلاع کرنا یہ تو ہمارے بس میں تھا یہ تو ہمارے قبضے میں تھا تیری توفیق سے ہم نے اس کو تو شروع کر دیا ہے اب اس کا جو انجام ہے یعنی اس کا مکمل کرانا جو ہے یہ تیری مدد اور تیری اعنت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے تو اس لیے ہم خود ہی سے مدد چاہ رہے ہیں تیری مدد شامل حال ہو گئی تو یہ عبادت اپنے انجام کو پہنچ جائے گی یعنی مکمل ہو جائے گی یہ گویا کہ یہاں جو ہے وہ ربط ہے اور یہ جو ہے گویا کہ اس کا یہاں پر تعلق ہے عبادت سے وہیا کر مدد چاہ رہے ہیں جو عبادت ہم نے کی ہے اسی کے وسیلے سے ہم جو ہے وہ تیری مدد کے خاصدار ہیں اور تھی ہی ہماری حقیقی مدد فرمانے والا ہے علماء کرام یہاں, یہاں وہ یہ فرماتے ہیں کہ عبادت کا اگر یعنی اس مدد کا تعلق اگر عبادت سے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی اگر عبادت سے براد یہاں پر کیونکہ مدد سے براد یہاں پر عبادت کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرنا ہے کہ ہم جو ہے تیری مدد سے ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ بھی درست ہے اور اگر یہاں مدد چاہنے سے مراد یہ ہو کہ دینی اور دنیاوی یعنی دونوں طرح کے کاموں میں ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں تو یہ بھی یہاں پر مراد ہو سکتی ہے اور یہی سب سے زیادہ مناسب ہے کہ اللہ و تعالی سے جو دینی اور دنیاوی دونوں کاموں میں اور دونوں امور میں ہم اللہ رب العزت ہی سے جو مدد چاہتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ یا اللہ ہم جو ہے سارے کاموں میں ہم اپنے دینی کاموں میں بھی اور اپنے دنیاوی کاموں میں بھی تجھی سے مدد چاہتے ہیں ہم ایسے نہیں ہیں کہ بعض کاموں میں تو تجھ سے مدد چاہیں اور بعض کاموں میں جو ہے تیرے ذہر سے مدد چاہیں ہم ایسے نہیں ہیں جس طرح سے کہ مشرک لوگ کیا کرتے ہیں کہ بعض کاموں میں تج سے مدد چاہتے ہیں اور بعض کاموں میں کہ وہ تو تیرے غیروں سے مدد چاہتے ہیں تو ہم مشرق نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں ہم دینی اور دنیا دونوں کاموں میں تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں اور تیری ہی مدد کے لیے وہ خاص گار ہیں تو بہرحال مدد جو ہے جس طرح کی بھی ہو اور جہاں کہیں سے بھی ہو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ دراصل اللہ رب العزت ہی کی مدد مدد ہے مدد بلا واسطہ بھی ہوتی ہے اور مدد جو ہے بال بھی ہوتی ہے بلا واسطہ مدد ہو رہی ہے اور جہاں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص طور پر اس مدد کا تعلق ہے تو وہاں مطلب یہ ہے کہ حقیقی مدد جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور جہاں بل مدد کا بیان ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ فلا بندے میں جو مدد کر دی ہے تو یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ مدد جو ہے اسی بندے کی نہیں بلکہ یہ مدد بھی اللہ کی طرف سے ہے یہ بل مدد ہوئی ہے کیونکہ یہ کائنات میں جس طرح کی امور آپ دیکھ رہے ہیں اور جس طرح جس طرح کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب جو ہیں آلات ہیں یہ سب جو ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ اس طرح سے کہ ہم اگر جو ہے دنیا میں کسی دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں اور جمعہ تفصیل سے میں ابھی ارض کروں گا کہ اس کو اللہ کی مدد اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا ہے جس طرح سے مسلم جو ہے وہ اللہ سے ہٹ کر اپنے بتوں سے جو مدد طلب کرتے ہیں اور اپنے بتوں کو جو ہے وہ مددگار سمجھتے ہیں مسلمان کا اس طرح سے جو ہے اللہ کے علاوہ مخلوقات میں دوسروں سے مدد طلب کرنا دوسروں سے مدد طلب, طلب کرنا مدد کی درخواست کرنا دوسروں سے مدد چاہنا جو ہے اس کا جو ہے کوئی بھی جو شرف سے تعلق نہیں ہے اس طرح سے کہ اگر ہم اللہ کے نبیوں سے اور اللہ کے بلیوں سے مدد طلب کرتے ہیں ان سے جو مدد چاہتے ہیں تو ہم ان کو غیر مستقل سمجھ کر اور ان کو واسطہ رحمت علاحی سمجھ کر ان سے جو ہے ہم مدد طلب کرتے ہیں اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جو لوگ اللہ کے نبیوں سے اور اللہ کے بلیوں سے مدد طلب کرنے کو شرک قرار دیتے ہیں یہ بات اور یہ مضمون خود جو ہے ان کی تفاصیر میں اور ان کے ترجموں میں موجود ہے مثلا شیخ الہند محمود الحسن صاحب نے قرآن کریم کے چار باروں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کی ہے اس کے, باق, کے علاوہ باقی پاروں کی تفصیل جو ہے اور ترجمہ جو ہے مولوی شدید رحمت عثمان نے کی ہے اسی آیت کے تحت جو ہے جناب انہوں نے جو ہے یہ تفصیل لکھی ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں کو واسطے رحمت الہی سمجھ کر اور جناب انہوں غیر مستقل سمجھ کر بظاہر طلب کرنا جو الفاظ ہیں وہ الفاظ میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیے ہیں اور وہ عبادت میں نے پڑھ کر سنائی ہے پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کی مقبول اور محبوب بندوں سے ان کو واسط رحمت الہی جان کر غیر مستقل سمجھ کر اور ان سے بظاہر مدد طلب کرنا جو ہے اس میں کوئی قباعت نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اچھا پھر یہ تو ہو گئی اس حوالے سے اور اس جو ہے وہ اعتبار سے گفتگو اب میں آپ کو قرآن کے حوالے سے یہ جو ہے وہ ثابت کر, کر بتلاتا ہوں کہ دیکھیے خود قرآن کریم اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنے, اپنے علاوہ یعنی غیر مدد چاہنے کا حکم بھی ہے بسری بسارا مدد چاہو تم صبر اور نماز کے وسیلے سے تو دیکھیں صبر اور نماز یہ غیر خدا ہے کہ نہیں نماز جو ہے وہ خدا نہیں ہے صبر جو ہے وہ خدا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ پر مارا ہے بس تعین مدد چاہو تم کے وسیلے سے اور نماز کے وسیلے سے اللہ سے ہوا یہ اللہ ہی سے مدد ہوا جی سے ہو. کہ یہ نماز کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے. اور یہ جو ہے صبر کس کی, اس کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے لیکن ہے تو اللہ کا غیر نا تو غیر خدا تو ہوا نا اچھا پھر دیکھیے قرآن کریم میں سورہ محمد میں یہ ارشاد ہوا تن سرخر اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک مطالعہ خود یہ رہا ہے وہ بے نیاز ہے وہ غنی ہے وہ بڑا قوی ہے لیکن پھر بھی ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو کیا اس کا مطلب کیا ہے وہ یہ لیا جا سکتا ہے کہ ماض ہاں اللہ اللہ تبارک مطالعہ جو ہے وہ اپنے دین کی مدد نہیں کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کی مدد کا محتاج ہو گیا تو ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ تبارک مطالعہ نے جب وہ رب العزت اور خال کے تعینات اور مار مار کے تعینات ہو کر وہ بندوں سے یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو جب وہ اپنے بندوں سے مدد है کر رہا ہے اپنے دین کے لیے تو وہ اب محتاط بھی نہیں ہے تو پھر ہم محتاط ہو کر اگر اللہ کے بندوں سے مدد طلب کر کریں تو یہ کیوں صرف کہا جا سکتا ہے اس کو کیسے صرف قرار دیا جا سکتا ہے ہر گرد یہ شرک نہیں ہے اور پھر آپ دیکھیے قدرت عیسا علیہ السلام نے کیا اپنے امتیوں سے کہا کر کہ کونو انصار اللہ کما بن کی نا من, من اللہ کہ کون جو ہے وہ اللہ کا مددگار ہوگا من اور کون جو ہے وہ اللہ کے لیے میری مدد کرے گا اور خبار انصار اللہ ان کے ولیوں نے ان کے امت کے ولیوں نے اور ان کے مہبین نے یہ کہا تھا کہ میں انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں یعنی ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں حضرت سکندر کا واقعہ بھی سورہ مرب میں سورہ میں مذکور ہے انہوں نے فرمایا تھا اللہ کے بندو قوت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ میری مدد کرو تو آپ دیکھیے کہ کیا حضرات کو جو ہے وہ مشرق کہا جائے گا اور کیا یہ کہا جائے گا کہ قرآن جو ہے وہ شرپ کی دعوت دیتا ہے اور موٹی سی بات پر یہاں سلسلے میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے صحابہ اہترام کی دو جماعتیں تھیں ایک کنام کا نام تھا مہاجرین اور ایک کا نام کیا تھا انصار اور انصار کے معنی کیا ہے مددگار کے لیے اور یہ نام کس نے رکھا صحابہ کرام کا یہ مشرقانہ نام قرار دیا جائے گا نہیں بات کیا ہے ہماری اگر کوئی مخلوق میں مدد کرتا ہے تو یہ مدد کرنے کی قوت و طاقت اس مخلوق کو کس نے عطا کی کون جو ہے وہ طاقت اور قوت عطا فرمانے والا ہے زیادہ خدا ہی تو ہے رب تبارک بتا رہا ہے کہ تو زیادہ ہے کہ اس نے مدد کرنے کی قوت عطا فرمائی اچھا پھر دوسری چیز یہاں پر یہ بھی غور فرمائے آپ کہ ہماری مدد کرنے کے بارے میں اس کے دل میں یہ خیال کس نے ڈالا ہماری مدد کرنے پر یہ طرف اور یہ رہن اس کو کس کیوں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تو جو ہے اس کے دل میں یہ رحم ڈالا کہ وہ ہماری مدد کرے تو یہ بظاہر تو بندے کی طرف سے مدد ہو رہی ہے لیکن درپردہ اور بلواستا اور حتیق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے مدد ہو رہی ہے اچھا پھر آپ ذرا غور فرمائیں کہ انسان دنیا میں بغیر جو ہے وہ دوسروں کی مدد کے ایک لمحے بھی اور اپنا ایک کام بھی جو وہ پورا نہیں کر سکتا ہے پیدائش سے لے کر یعنی مہد تک اور محد سے لے کر لہد تک جھولے سے لے کر پالنے سے لے کر جناب قبر تک آپ اور فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں قدم قدم پر جو جناب وہ اللہ کے بندوں کی مدد کا محتاج ہے پیداج میں دیکھ تو آپ دایا کا محتاج بغیر گایا کے بغیر گائی کے کیسے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو اپنی, اپنی پروری میں اپنی جو ہے وہ تربیت میں والدین کا محتاج والدین کی مدد کا محتاج جب تک والدین جو اس کی مدد نہ کرے اس سلسلے میں پالنے میں وہ مددگار نہ ہو اس کے منی نہ ہو اس کی آنت نہ کرے وہ پل ہی نہیں سکتا ہے وہ نشو و پا ہی نہیں سکتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ حاضل فیاض ایمان کے حصول میں اپنے استاد کا محتاج ہیں اور اپنے باقی امور کی اصلاح کے لیے اپنے مرشد اور اپنے پیر کا محتاج ہیں علوم کے حصول میں اپنے استاد کا محتاج ہے. پھر وہ آگے بڑھیے جب اگر اور اگر بیمار ہو جاتا ہے تو شفا اور تندرستی کون اللہ سے है لگا فرماتا ہے شفا تندرستی اور صحت یہ دست قدرت علاقے میں ہیں اللہ رب عزت کے دستے قدرت میں ہیں وہی شفا دہ ہے وہی جو ہے صحت عطا فرمانے والا ہے لیکن اس صحت اور اس شفا کو اور اس تندرستی کو حاصل کرنے کے لیے ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں ڈاکٹر کی مدد کے جو ہے وہ تعلیم ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے جو ہے شکا حاصل کرنے میں اور تندرستی حاصل کرنے میں اس, اس کی مدد ہم چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب کس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے اور رخصت ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر, پھر بھی اللہ کے بندوں کا وہ محتاط غسل دینے میں قبر پہنانے میں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو قبر تک پہنچنے میں اللہ کے بندوں ہی کی مدد کا تو وہ محتاج ہے پھر یہاں تک کہ جناب وہ قبر میں لیٹنے میں بھی اللہ کے بندوں کی مدد کا محتاج تو قدم قدم پر محتاج ہے اللہ کے بندوں کی مدد کا جو ہے ہے اللہ کے بندوں کی مدد کا وہ قدم قدم پر محتاج ہے تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جناب اللہ کے بندوں سے مدد کرنا اور ان سے مدد حاصل کرنا جو ہے یہ شرک ہے ہرگز ایسا گہر نہیں کہنا چاہیے اور ایسا نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کو جو شرک نہیں خراب دیا جا سکتا اللہ سے بارہ نے تو خود یہ جی حکم دیا ہے وہ کہاں بنوں والے تم ایک دوسرے کے مددگار ہو جاؤ نیکی کے کاموں میں اور اچھے با... اچھی باتوں میں با... ایک دوسرے کی مدد کرو خود اللہ یہ جی حکم دے رہا ہے یہاں پر ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایسا ہے کہ زندوں سے تو مدد طلب کی جا سکتی ہے اور جو وشال کر گئے ہیں ان سے مدد نہیں طلب کی جا سکتی کیسی عجیب و غریب بات ہے کیسی جیسی حالت کی بات ہے ارے بھائی مدد جو ہے جسمان جسمانی بھی ہوتی ہے مدد روحانی بھی ہوتی ہے ہم اگر کسی سے گرمیاں مجھے پانی پلا دو کیسی مدد ہے یہ جسمانی مدد ہے مجھے روٹی کھلا دو یہ جسمانی مدد ہے اور جناب ہم اللہ کے ولیوں اللہ کے نبیوں اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے نیک اور مقبول اور محبوب بندے ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ہمیں ہیں بچہ دلا دو بارش بارش برسا دو ہمارا ہماری صنعت بگڑی ہے اس کو بنوا دو اس کو بنا دو کیوں <تصفح> <تصفح> کہ آپ اللہ کے مقبول اور محبوب اور پیارے بن گئے ہیں آپ کی بارگاہ خداوندی میں جلد سنوائی ہو جاتی ہے اور آپ کی دعائیں اور آپ کا قول اور آپ کا کہنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت جلد مقبول ہو جاتا ہے تو لہذا آپ کے سب سے اور وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمارے یہ کام ہو جائے یہ روحانی مدد ہے یہ روحانی مدد ہے اور روحانی مدد ہوئی ہیں کیا میرا شریف میں معراج شریف میں آپ دیکھیں کہ جب سرکار معراج پر تشریف لے گئے ہیں سب جانتے ہیں یہ سیاست کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اللہ رب العزت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے اور صدقے سے آپ کی امت کو کیا فرمایا تھا, تھا؟ میرا کی پچاس نمازوں کا توفا تھا فرمایا تھا یہ یا یاد ہے نا جب آپ کا یاد ہے سنا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا جب سرکار واپس تشریف جا رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جی نے تو حضور سے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ واپس بارگاہ خدا مندی میں تشریف لے جائیں اور اللہ رب العزت سے ان نمازوں میں کچھ کمی کرائیں میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں آزما چکا ہوں تو آپ کی امت سے یہ پچاس نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی لہٰذا ان میں کچھ کمی کرا لیں گی سرکار تشریف لے گئے اور جناب پانچ نمازیں کم ہو گئی پینتالیس رہ گئی اس کے بعد پھر واپس تشریح لائے پھر جو حضرت مصع علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پڑھی جائیں گے اور پھر کشیف لے جائیں گے سر کہ اس طرح سے آپ نے جو بار بار بار ہزار گدابندی میں حاضری دی اور پانچ پانچ کر نمازیں جو ہے وہ کم ہوتی رہی یہاں رکھ کے کتنی رہ گئی پانچ رہ گئی اور پھر بھی جی پانچ کی صورت میں رہی تعداد میں تو پانچ رہی لیکن شباب میں وہی پچاس ہی رہی تو آپ دیکھیے کہ یہ یہ کس کے وسیلے سے پینتالیس نمازے کس کے وسیلے سے اور کس کی مدد سے ہے یہ کم ہوئی حضرت مصعلام جی کے وسیلے سے اور ان کی مدد سے تو کم ہوئی نا یہ کیا ہے یہ روحانی مدد ہے روحانی مدد تھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم جو ہے گناہ گاروں کے لیے اس وقت بارگاہ خدا مندی میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے اور صدقے سے جو ہے وہ ہمیں یہ عطا ہوئی ہے تو روحانی ہم تو دونوں دونوں طرح کی مدد کے قائل ہیں جسمانی مدد کے بھی قائل ہیں اور روحانی مدد کے بھی قائل ہیں تو جو اللہ کے نیک محبوب مقبول بندے اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو زندگی اپنی حیات ظاہری میں جسمانی مدد کرتا ہو اور پھر جو ہے وہ پردہ فرمانے کے بعد وہ روحانی مدد نہ کرے حضرت ش... آ... آ... علامہ آ... رحمت اللہ نے جی لکھا ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کی اور اللہ کے بلوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ جب دنیا کے پردہ فرما جاتے ہیں ان کو اللہ رب العزت اتنی روحانی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ جو جسمانی طاقت سے کہیں زیادہ ہوتی اور وہ دنیاویفاط سے کنگ زیادہ جو ہے عالمِ برقت میں جب وہ لے جاتے ہیں تو ان کے روحان تصب وفات اور بڑھ جاتے ہیں وہ اور جنہیں یعنی اللہ کی اللہ کے بطل و کرم سے اور اللہ کی آنت سے وہ اور اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں تو ہم تو اللہ کے نبیوں کو اللہ کے ولیوں کو اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ کا بندہ جان کر اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا واسطہ سمجھ کر اور ان کو غیر مستقل سمجھ کر بظاہر ہم ان سے جو ہے مدد کے سارے ہوتے ہیں اور حقیقت مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے اور کہتی ہے جی وہ غریب بات ہے یہ لوگ اگر خود اپنے بزرگوں کے اقوال اور اپنے بزرگوں کے معمولات ہی کو دیکھ لیں تو ہم سے نہیں الجھے ان کے بہت بڑے مولوی مولوی قاسم نانوتری ذرا آپ کو آپ بھی اٹھا کر رہ دیکھیں اس میں خود مولوی قاسم نانوتری نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے کرم کو مخاطب کر کر مدد کر رکھی ہے کیسے میں ان کا شعر سناتا ہوں کرم کرم کرد کرم سوا مدد کر اے احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے کاشمے بےکش کا کوئی حامی کا حامی آپ دیکھیے کیا کہہ رہے تھے کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی کے کرم میری مدد کر کہ بیا اس جہاں میں تمہارے کرم کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے یہ خود کی قاطم ہے کاٹمیاں نہیں یہ شیر آپ پڑھ سکتے ہیں اور پھر ایسی بات ہے کہ جب کہ جب ان کی اٹکتی ہے نا تو پھر جو ہے وکیلوں سے بھی مدد طلب کرتے ہیں پھر جو ہے جنابوں سے بھی مدد طلب کرتے ہیں ڈی سے بھی مدد طلب کرتے ہیں ایس ایچ سے بھی مدد طلب کرتے ہیں اور جناب نہ جانے کن کن سے مدد طلب کرتے ہیں اگر اللہ کے نیک اور محبوب مقبول بندوں سے مدد طلب کر لیتے تو ان سارے دنیا داروں سے جو مدد کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق نایات فرمائیں اور اللہ رب العزت ہم سب کو حق پر قائم و ظائم رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام فکنوں سے اور تمام شرور سے محفوظ رکھے روانہ الحمد للہ رب